ویور علیکم آپ تمام کا استقبال ہے ہدایت حسین السلام میں میں اس بات کوئی نہیں ہے کہ امام حسین علیہ السلام ہم تمام کے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے آپ کے تعارف میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے کہ آپ چراغ ہدایت اور کشتی نجات ہیں اور جب بات آتی ہے چراغ ہدایت کی کسی کو گائڈ کرنے کی تو ہمیں کون سی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے ہمیں ضرورت ہوتی ہے ایک روڈ میپ کی اور ایک رول ماڈل کی محرم کے ان دس دنوں میں یا ہم کہیں ہماری پوری زندگی میں کیا امام حسین علیہ السلام سے بہتر کوئی رول ماڈل ہو سکتا ہے اور کیا کربلا سے بہترین کوئی روڈ میپ ہمیں مل سکتا ہے اپنی زندگی کو بہتر اور کامیاب بنانے کے لیے پروگرام چراغ ہدایت امام حسین علیہ السلام کے ذریعے ہماری یہ کوشش ہے کہ ہم کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے ان چند دنوں پر نظر ڈالیں اور ان سے سیکھنے کی کوشش کریں جس کے ذریعے ہم ہماری زندگی کو بہتر بنا سکے اس پروگرام میں ہمارا مسلسل ساتھ دے رہی ہے سسٹر سید ازمی زہرہ رضوی آئیے سب سے پہلے آپ کا استقبال کرتے ہیں السلام علیکم وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ سسٹر uh, اب کربلا میں چوتی محرم ہے فوت محرم ہے اور ہم جانتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کو جن لوگوں نے خط لکھ کر بلایا تھا اب وہ پلٹ چکے ہیں اگر بات کرے امت کی بے وفائی کی تو کیا چار محرم کو بھی ہمیں کوئی ایسا انسیڈنٹ کوئی ایسا واقعہ دیکھنے کو ملتا ہے جو ایک بار پھر امت کی بے وفائی کو ہمارے سامنے لے آتا ہے مولا حسین علیہ السلۃ والسلام کی مظلومیت میں ایک یہ بھی اہم حصہ ہمیں نظر آتا ہے کہ جن لوگوں نے بڑی محبت کا اظہار کیا تھا اور خط لکھا تھا ان کے بلانے پر مولا حسین جب تشریف لائے ہیں تو ان لوگوں نے مولا کا ساتھ نہیں دیا اگر ان لوگوں میں وفا موجود ہوتی کوفیوں کے اندر تو مولا حسین علیہ صلاۃ والسلام کو اگر یزید کے حکم کی بنا پر گھیر کر کے کربلا لایا بھی گیا تھا تو اگر کوفی مل کر کے ساتھ دیتے اٹھ کر کے کھڑے ہو جاتے کہ ہم بلکل. نے آقا کو اپنے لیے اپنی رہنمائی کے لیے کہ وہ ہمارے ایک رہنما بن کر کے ہمارے ہادیے برحق ہیں وہ آ کر کے ہمیں ہدایت کی راستے ہمارے لیے ہدایت کی راہ کو ہموار کریں ہم نے آقا کو مدعو کیا تھا وہ ہمارے لیے مہمان تنہا کر دیا گیا اور اس دنیا کے لیے بڑی ہی آسانی کے ساتھ کوئی خوف کی وجہ سے کوئی مال و دولت کی لالچ میں آ کر کے امام کا ساتھ لوگ چھوڑتے ہوئے نظر آتے آت ہیں بالکل اور جیسا کہ آپ کا سوال ہے کہ امت کی بے وفائی کو ایک مرتبہ پھر سے ہم دیکھتے ہیں کہ لمحہ ب لمحہ بے نقاب ہوتی چلی جا رہی تھی امت کی بے, جی بے جی وفائی جیسے جیسے دن گزر رہے تھے جی جی تاکہ سفر میں ہی کافی لوگوں نے امام کو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ کوفی والے, والے پلٹ چکے پلٹ لیکن اس کے باوجود بھی امام ان کی محبت میں تشریف لا رہے تھے لیکن یہ تمام صورتحال سامنے آئی اب ہم دیکھتے ہیں کہ جب بات اب تک کی پہنچی ہے کہ امام کربلا میں وارد ہو چکے اور پھر وہ جی جی جی ساتھ کا لشکر آ گیا اور پھر گفتگو بھی ہوتی ہے اور امام پھر سے بیت سے انکار, انکار کرتے ہیں جی تو اب یہاں پر کوفہ میں چار محرم کا ایک واقعہ جو کہ تاریخ میں موجود ہے کہ کی کیا وہاں پر ایک صورتحال حال رہی کہ ایک مرتبہ پھر سے امت کی بے وفائی جو سامنے آتی ہے ہم دیکھیں دونوں طرف یعنی کربلا میں عمر ساتھ کو بھیجا گیا کہ وہ وہاں پر اپنے طریقے سے وہاں پر حالات کو اپنے کنٹرول میں رکھے اور مولا حسین کی طرف کسی کو بڑھنے نہ دے یا آقا حسین کو مجبور کرے بیت کے لیے یہ وہاں پر موجود ہے یہاں کوفہ میں ابن زیاد موجود ہے جو لوگوں کو امام کی طرف پہنچنے نہیں دینا چاہتا کسی کو ڈرا کر کے کسی کو دھمکا کر کسی کو مال و دولت کی لالچ دے یعنی ہر طریقے سے روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے. جب چار محرم آئی تو کوفہ کی جو جامعہ مسجد تھی وہاں پر اس ابن زیاد نے ممبر پر جا کر کے خدبہ دیا ہے اور اس خدبے کو اس نے اس انداز سے پیش کیا جو باتیں اس خدبے میں تھی کہ یہ کہتا ہے اس خدبے میں کہ اے لوگوں تم جانتے ہو کہ ابو سفیان کی آل کتنی بہترین ہے یعنی وہ ابو سفیان کے جس نے اتنی دغابازیاں کی اور جس کی آل نے کبھی اسلام کے ساتھ وفا نہیں کی اہلِ بیتِ اتحار کے ساتھ وفا نہیں کی یہ ان کی تعریف ممبر پر آ کر کر رہا ہے پھر یہ کہتا ہے کہ یزید کے متعلق تم لوگ جانتے ہو کہ وہ تم لوگوں کو تم لوگوں کا ایک بہترین حاکم ہے اور تمہیں جیسے حاکم کی ضرورت تھی ویسا وہ حاکم ہے اور اس کے پاس اتنا خزانہ موجود ہے اس نے خزانے کے منہ کھول دیے ہیں تم لوگوں جی کو اور مجھے یہاں بھیجا ہے کہ میں تمہیں اور زیادہ عطا کروں یعنی یہ مال و دولت, کی لالچ, دولت, دولت کی لالچ دے رہا ہے جی کیونکہ جی ابھی بھی بہت سے لوگ ایسے تھے کہ جو یہ سوچ رہے تھے کہ نہیں ہمیں مولا حسین کے جو ہے مدد کے لیے جانا چاہیے مولا حسین کا ساتھ دینا چاہیے تو کچھ لوگوں کو جیسا کہ میں نے بھی ذکر کیا کچھ کو یہ خوف زدہ کر کے پیچھے آ, ہٹا رہا ہے ہٹنے پر مجبور کر رہا ہے اور کچھ کو جو ہے یہ دولت کی لالچ دے کر کے لیکن چاہے جو بھی اس نے کہا ہو انسان کے لیے یہ واضح تو تھا کہ دوسری جانب فرزندے رسول موجود ہے دی, چاہے دی. ہمیں اپنی جان کو گوانا پڑے یا اپنا مال قربان کرنا پڑے لیکن ہمیں ساتھ حق کا دینا چاہیے لیکن ان لوگوں نے اس چیز کو زیادہ اپنی جانوں کو اپنی مال کو فوقے دی یہاں تک کہ ابن زیاد نے مال و دولت کے مو کھول دیے یزید کا حکم تھا اور جب یہ ممبر سے اترا تو اس نے لوگوں کو مال و دولت جی بانٹنا شروع کی اور پھر یہ کہتا ہے کہ یہ دولت تم تک پہنچائی گئی ہے اب یزید کا حکم یہ ہے کہ تم جی لوگ امام حسین علیہ السلام سے جنگ کے لیے آمادہ ہو جاؤ اور روانہ ہو جاؤ اور یہ جب بات یہ تمام تر کر چکا تو اب بہت سے لوگ تھے ظاہر سی بات ہے بہت بڑا مجمع اکٹھا ہو گیا جو امام کا مخالف بن کر کے اور ابن زیاد کا ساتھ دیتا ہوا دولت کو حاصل کرنے کے لالچ میں آگے بڑھ رہا ہے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مال و دولت کے لیے ایک بار پھر وہ لوگ جو امام کو چاہتے تھے وہ بک چکے بک چکے تھے اور ان تمام افراد میں جو سب سے پہلے آگے بڑھ کر ابن زیاد کے پاس آیا ہے آآ اور اس نے چاہا ہے کہ درخواست کی ہے کہ مجھے پہلے لشکر کے ساتھ مطلب روانہ مجھے پہلے کیا جائے یہ شمر ملعون تھا کہ جس نے سب سے پہلے آگے بڑھ کر کے کہا کہ میں حسین سے جنگ کرنے کے لیے روانہ ہونا چاہتا ہوں اور, اور پھر ایک بڑا لشکر لے کر کے یہ بھی کربلا کی جانب روانہ ہو رہا ہے یعنی کہ دولت کی لالچ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے انسان کو بالکل غافل کر دیتی ہے ہم نے پچھلے اپیسوڈ میں جیسے کہ بات کی ہے کہ عمر ام, سعد نے بھی ملک رے کے لیے امام حسین علیہ صلاحت کے مرتبے کو بھی فراموش کر دیا ان کے مقام و منزلت کو فراموش کر دیا یہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ امت کی بے وفائی جو ہے بے نقاب ہو رہی ہے کہ ان لوگوں نے بھی دولت کے لیے کسی نے اپنی جان کو بچانے کے لیے کسی نے کسی عہدے کے لیے کسی نے منصب کے لیے اپنے آپ کو اس طرح سے پریپیئر کر لیا آمادہ کر لیا کہ ہمیں فرزند رسول کے مخالف ہو کر کے کھڑے ہونا ہے اور انہیں قتل کرنا ہے اور ان سے جنگ کرنی ہے سسٹر یعنی یہاں ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر ہم چار محرم کا رخ کریں تو ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ بیشک انسان کو زندگی بسر کرنے کے لیے دولت کی پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے لیکن है? لالچ اور دولت انسان کربلا میں کس طرح دیکھنے کو ملتی ہے یہ تو ہم نے بات کی کوفا کی, کی جی اب جی جی اگر رک کرے کربلا کا جہاں امام حسین علیہ السلام خود موجود ہے تو یہاں کے کس طرح کے حالات تھے یقیناً کوفہ کے حالات کربلا سے ہی جڑ رہے ہیں تو کیونکہ یہیں سے لوگ رفتہ رفتہ لشکر کی روپ میں روانہ ہو رہے ہیں تو یہ تمام تر چیزیں بھی کربلا سے ہی جڑی ہوئی ہیں کہ وہاں پر یہ لوگ جو یہاں سے ساتھ دینے کے لیے روانہ ہونا چاہیے جنہیں وہ ساتھ چھوڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں یہاں تک کہ تاریخ میں یہ بھی درج ہے کہ حبیب ابن مظاہر نے ایک جی. کوشش بھی کی تھی کہ اپنے قبیلے سے کچھ لوگوں کو تقریباً تعداد ملتی ہے کہ نبے افراد کو انہوں نے آمادہ بھی کیا تھا کہ مولا حسین کا ساتھ دینے کے لیے وہ تیار بھی ہو چکے تھے اور انہیں لے کر کے چلے بھی جی. لیکن پھر ہم دیکھتے ہیں تاریخ میں یہ بھی موجود ہے کہ جب اس بات کی خبر کسی نے جا کر کے ابن زیاد کو دے دی تو اس نے اس مدد کو بھی رکوا دیا تھا کہ یہ 90 افراد بھی امام حسین علیہ تک پہنچنے نہ پائیں۔ تو یعنی ہر طرح سے روکا جا رہا تھا کہ جیسے کبھی مال کے ذریعے کبھی کسی چیز کے ذریعے لیکن جیسے میں نے اپ سے کہا کہ یہ دو چیزیں بہت اہم ہیں ایک جان اور ایک مال اور خدا اس کے ذریعے آزماتا ہے۔ خود قران مجید میں اگر ہم جی. کریں بہت سی آیاتوں میں اس بات کا ذکر ہے بہت سی آیات اس بات پر دلالت کر کہتی ہیں کہ اللہ جان اور مال کے ذریعے سے امتحان لیتا ہے میں ایک ایت کا ذکر کرنا چاہوں گی کہ خدابند عالم قران مجید میں سورہ ال عمران کی آیت نمبر 186 میں ارشاد فرماتا ہے کہ لا تبلوننا فی اموالکم وانفسکم یعنی تمہارے اموال یعنی مال اور جانوں کے ذریعے تمہیں ازماایا جائے گا بالکل واضح ہے اللہ نے خود اپنی قرآن میں اپنی کتاب میں خدابند عالم یہ کہہ رہا ہے کہ تمہارے مال کے ذریعے سے تمہاری جانوں کے ذریعے سے تمہیں آزمایا جائے گا تو بے شک بہت سے ایسے موقع آتے ہیں کہ ہم نبیوں کی زندگی میں بھی جی. اس کی مثالیں دیکھیں کہ بہت سی جگہ پر مال کو قربان کرنا پڑا تو انبیاء کرام نے مال کو بھی قربان کر دیا جناب ابراہیم علیہ السلام کا کتنا مشہور واقعہ ہے کہ جب انہیں اپنا مال قربان کرنا پڑا وہ جب بھیڑے چرا رہے تھے اور کس جی. طرح سے کہ ہاں ٹھیک ہے میرے خدا کا نام لے لے میں یہ تمام جو بھیڑوں کا غلہ ہے تجھے دے, دے دوں, دوں گا آجی. جس نے اللہ کو ایک مرتبہ فرشتہ تھا اور ان کا امتحان لینے لیے جی. اللہ نے بھیجا تھا کہ یہ مال کو زیادہ عزیز رکھتے ہیں یا ذکر پروردگار دگار عالم زیادہ محبوب ہے تو جناب ابراہیم نے اپنا تمام تر مال اسے دے دیا اور آخر میں کیا ہوا کہ اس نے اپنا اپنے آپ کو ظاہر کیا اور کہا کہ میں کوئی اور نہیں بلکہ خدا کی طرف سے بھیجا گیا فرشتہ ہوں جو آپ آپ کی اس جذبے کو پرکھنے کے لیے خدا بند عالم نے مجھے بھیجا تھا کہ آپ کو مال زیادہ پیارا ہے یا پروردگار عالم کا ذکر یعنی یہ واضح ہے کہ جان کے ذریعے بھی مال کے ذریعے بھی خدا بند عالم پرکھتا ہے جناب ابراہیم علیہ السلام ہی دیکھیے آگ میں پھینکے جا رہے ہیں لیکن پھر بھی خدا اس پر اس یقین ہے یہ مسکرا رہے ہیں کہ نہیں اگر خدا چاہتا ہے تو ہماری جانیں بھی خدا وند عالم پر قربان ہو جائیں اور انبیاء کرام کی دیگر انبیاء کرام ام تاہرین علیہ السلام کی مثالیں ہمارے پاس موجود ہیں کہ اپنی جان کو قربان کرتے رہے اور حقیقی معنوں میں جو چاہنے والا ان کا ہے جو بھی انبیاء کرام کا ام تاہرین علیہ السلام کا محمد وال محمد کا محبت کرنے والا ان سے جو بھی انسان ہوگا وہ بھی اپنی جان کو اتنی اہمیت نہیں دے گا بے شک اپنی جان کو اہمیت دینی چاہیے اللہ کا ایک بہت بڑا تحفہ لیکن جہاں پر معاملہ یہ آ جائے کہ ہمیں امام کا ساتھ دینے میں اگر جان رکاوٹ بن رہی ہے تو وہاں پر اس جان کو امام پر قربان کر دینا ہمارا فریضہ ہے سو so, یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ لوگ اپنی جان کو بچانا چاہتے ہیں اور دوسری طرف مال کی لالچ کی مال کو بھی قربان نہیں کرنا چاہتے یا جن کے پاس مال نہیں ہے ان کے دل میں اتنی لالچ جی ہے کہ وہ مال ہمیں مل یہ جائے بگ چکے ہیں مال کے لیے بک چکے, چکے ہیں مال کے لیے یہاں پر ایک جملہ اور کہنا چاہوں گی خر کہ دیکھیے دولت کو کمانا یا جمع کرنا اس کی آ, یہ برا نہیں ہے دو چیزیں ہمیں اس میں آ, خیال رکھنے کی ضرورت ہے کیونکہ بعض اوقات جب بات مال و دولت کی ہوتی ہے تو جی. مال و دولت کے حوالے سے آ, لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر اتنا ہی برا ہے اور تو پھر خداوند عالم نے کیوں یہ سسٹم ہی رکھا کہ انسان محنت کرے رزق کمائیں اور پھر جی. اس کے بعد آ, کیونکہ اسے ضرورت ہے جیسے کہ آغاز میں آپ نے کہا اور سوال آپ کا اچھا تھا کہ یہ ضرورت ہے ہمیں مال و دولت کی زندگی کو گزارنے کے لیے لیکن اسے زندگی بنا لینا یہ غلط ہے مال و دولت کے حوالے سے اگر دولت جائز طریقے سے کمائی جائے ذخیرہ کی جائے اور پھر جائز کاموں میں خرچ کی جائے تو یہ بہترین چیز ہے جی یہ جی بہترین چیز جی جی ہے جی جی ملکہ عرب تھی بالکل کتنی دولت, دولت, دولت تھی لیکن کوئی غلط کام تو نہ کیا یقینا اور بلکہ اس دولت کو رسول اللہ کے قدموں میں رکھ دیا کہ آپ جس जी. طرح سے چاہیں اس دولت کے ذریعے اس دین کے خدمتوں کو انجام دیں اور دوسری طرف جو دوسرا نقطہ قابل غور ہے پہلا یہ کہ اگر حلال طریقے سے جائز طریقے سے دولت جمع کر کے ذخیرہ کر کے اسے جائز کاموں میں لگایا جائے بہترین ہے فائدے जी. مند ہے دوسری طرف یہ بھی نقطہ قابل غور ہے کہ اگر ناجائز طریقے سے دولت کو کمایا جائے اور پھر اسے ذخیرہ کر کے ناجائز کاموں میں لگایا جائے خرچ کیا جائے تو اس انسان کی ہلاکت جو ہے وہ یقینی ہے کہ وہ ہلاک ہو کر ہی رہے گا, گا. قانون جی. کی مثال پھر آن کی مثال تمام تر مثالیں ہمارے پاس موجود ہیں اور خود کربلا میں ہم نے یزید کی دیکھی اور ان افراد کی بھی ہم نے حقیقت کو دیکھا کہ جو یزید کا ساتھ دے رہے تھے جو دولت کے لیے بک چکے تھے کہ دولت کے لیے بک کر ذخیرہ کر کے حرام طریقے سے اور کس کے لیے اٹھ کر کھڑے ہوئے ہیں لڑنے کے لیے فرزند رسول کے لیے تو یقینا ان کی ہلاکت جو ہے وہ یقینی تھی بہت بڑا پیغام یہاں پر ہمیں کربلا سے یہ بھی ملتا ہوا نظر آتا ہے کہ مان دولت جی کا ذخیرہ کرنا برا ہے لیکن ہم غور کریں جائز طریقے سے آنی چاہیے اور جائز اور میں خرچ ہونی چاہیے سسٹر یہاں پر رکھ کر میرا یہ سوال کرنے کا دل چاہتا ہے کہ جہاں آج ہم تمام کوفیوں کی مضمت کرتے نظر آتے ہیں کہ انہوں نے مولا کو خط لکھا پھر وہ پلٹ گئے وہ جھوٹے نکلے وہ دکاباس نکلے کئی سارے لوگ کئی سارے خط جو امام حسین علیہ السلام کے پاس پہنچے آج یہ ہمارا دل کرتا ہے اپنے آپ سے پوچھنے کا کہ ہماری مجلسوں میں ہم روز مبارک کی طرف نظر کرے تو ہمیں لاکھوں کا مجمع نظر آتا ہے جو ہمارے وقت کے امام کو بھی الجل الجل الجل کہتا ہے فرق اتنا ہو جاتا ہے کہ انہوں نے خط لکھا تھا ہم زبان سے الجل کہہ کے امام سے آنے کو کہہ رہے کہ آپ امام آ جائیے تو کیا آج ہمارے ارادے ہمارے انٹینشنز بھی اسی طرح کھوکھلے ہیں جو وجہ بن رہے ہیں ظہور کے رکاوٹ کی تاکہ تب کے لوگ بھی امام اپنے وقت کے امام کا ساتھ نہیں دے پائے اور اگر آج کے لوگوں کی بھی نظر کرے ہم آج کے لوگوں کو بھی دیکھیں تو بلا تو ہم تمام رہے لیکن کیا ہماری زندگی ہمارا کردار اس طرح ریڈی ہو چکا ہے یا صرف ہماری زبانیں ہی ہے جو امام کو بلا رہی ہے آ, بشک یہ یہاں پر ایک میں مثال دینا چاہوں گی آپ کی کہ بے یہ چیزیں اس وقت بھی تھی کہ امام کو بہت محبت سے اور بڑے دل کے ساتھ اپنی محبت کا جو ہے یقین دلا کر کے امام کو بلایا گیا اور پھر ساتھ نہیں دیا گیا آج ہم اگر زبانی دعویٰ کر رہے ہیں اپنے وقت کے امام کے لیے دعائیں کر رہے ہیں الجل الجل کہتے ہیں روتے بھی ہیں گریہ بھی آ, کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی اگر ایک لمحے کے لیے ایک لمحے کے لیے ہم اپنے آپ سے سوال کریں کہ اگر امام مہدی اجل اللہ تعالیٰ پراجہ شریف کا ظہور ہو جائے اور آپ ہم سے کسی چیز کا تقاضا کرنے کسی چیز کا سوال کر لیں تو ہم اتنے مضبوط ہو چکے ہیں کہ دے دیں گے کہیں ایسا نہ ہو جائے کیونکہ آج بعض اوقات اگر کوئی مجبور یا پریشان حال کوئی خاندان میں کوئی ضرورت مند کوئی ایک ہزار روپے کا سوال کر لے تو بعض اوقات ہم اس کے لیے ذہن میں ایکسکیوز بناتے ہیں بہانے بناتے ہیں کہ اب اس سے کیا جی کہا جائے کہ اس کی مدد سے ہم جی اپنے آپ کو ہم بچا ان کے سامنے نہیں جانا, جانا چاہتے ہم, ہم, ہم, ہم سے مانگ لیا مانگ تو مانگ ہم مانگ کیا کریں گے بالکل تو یہ تمام چیزیں تو اگر وقت کا امام آ ہم سے کہلے کہ تمہارا گھر تمہاری دولت دین اسلام کے لیے ضروری ہے اسے قربان تمہیں کرنا پڑے گا اس کے کام آجائے دین اسلام کے کام انی ہے تمہاری دولت تو کیا ہم اتنے تیار ہیں کہ وقت کے امام کے لیے یہ تمام چیزوں کو قربان کر دیں ہم کہہ تو رہے ہیں کہ ہم امادہ ہیں لیکن اگر اللہ نہ کرے ایسا ہوا کہ امام کے آنے کے بعد ہم امام کا ساتھ چھوڑتے ہوئے نظر آئے اور پھر اس کے بعد ہم روئیں کہ نہیں ہم نے امام کا ساتھ کیوں نہیں دیا تو یہ تو توبین والا حال ہو جائے گا کہ اس وقت جب موقع تھا تب تو امام کا ساتھ نہیں دیا اور پھر اس کے بعد جب موقع نکل گیا امام کو شہید کر دیا گیا بڑی بے رحمی کے ساتھ اس کے بعد یہ توبہ کر رہے ہیں یہاں تک کہ اپنے آپ کو توابین کہلانے لگے اور اپنے آپ سے کہنے لگے کہ ہماری زندگی کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہم اپنی جانوں کو بھی قربان کرنے کے لیے تیار لیکن اس وقت جانوں کو قربان کرنے کا کیا فائدہ رہ گیا کہ جب وہ اپنے وقت کے امام کے لیے کھڑے نہ ہو سکے اس وقت جب ضرورت جی امام کو تھی اس وقت ساتھ نہ دیا تو بعد میں یہ توابین والا ہمارا حال نہ ہو جائے کہ ہم پچھتاتے ہوئے نظر آئیں اور کہ نہیں اب جان کی کوئی قیمت نہیں اس صورت تک ہم نہ پہنچیں لہٰذا اپنے آپ کو اس طرح سے آمادہ جی کرنا یہ جی کوفی کوفیوں کا کردار ہمیں بہت بڑا ایک دیکھیں تو ایک بہت عبرت ہے ہمارے Absolutely. لیے یقیناً جی جی کہ ان میں جو کمیاں تھیں اس کا ہم جائزہ لینے کی کوشش جی کیا کریں جو بہت بڑا جس کے لیے اتنا بڑا جو ہے کارنامہ ان لوگوں نے کر دیا کہ بتائیے مولا حسین کو بلا کر مہمان بلا کر اور دغا کرتے ہوئے نظر آئے ہیں کہ یہ دولت جس کا اگر ہم کہیں کہ ایک کو ایک دینار بھی کیا کوئی انسان کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ اپنے کفن میں رکھ کر لے جا سکتا ہے ہم کہیں گے بالکل نہیں کفن کے علاوہ تو قبر میں کسی اور کی جگہ ہی نہیں ہے کہ وہ کوئی کوائن کوئی سکا کوئی اے ٹی ایم کچھ وہاں لے جا سکے ایک وہ سکہ بھی ایک نوٹ بھی نہیں لے جا سکتا ہے فانی ہے اور اسی دولت کے لیے اس دنیا میں اتنا پریشان رہتا ہے ذوال سکندر کا واقعہ موجود ہے بہت مشہور واقعہ ہے کہ ذوال سکندر نے अपनी जिंदगी में वसीयत की थी कि जब मैं मर जाऊं तो मेरे दोनों हाथ जो है कफन से बाहर निकाल दिए जाएं। और ایسے علم میں اس طرح سے میرا جنازہ اٹھایا جائے جب ذوال سکندر کی موت ہو گئی تو اس کے مرنے کے بعد اس کی وسیعت کو پورا کیا گیا اس کے جنازے کو تیار کیا گیا لیکن دونوں ہاتھ جو ہے وہ کفن سے باہر نکال دیے گئے اب لوگ حیران تھے جنازہ لے کر چل تو دیے حیران تھے کہ اس نے یہ کیوں کہا کہ ہاں جی اس کے پیچھے کوئی راز تو ضرور ہوگا لیکن لوگوں کی عقلیں کام نہیں کر رہی تھی ایک دانا شخص عقلمند شخص وہاں موجود تھا اس شخص نے کہا کہ اس سے پردہ اٹھاتا ہوں کہ ذوالکرن کی اور سکندر کی وصیت کا یہ جو راز ہے وہ یہ تھا کہ یہ بتانا چاہتا ہے لوگوں کو اس کے پاس کیا کچھ نہیں تھا کتنی بڑی حکومت دولت سب کچھ تھی لیکن زورقنا سکندر یہ بتانا چاہتے تھے کہ دیکھو میں جب جا رہا ہوں اس دنیا سے تو خالی ہاتھ جا رہا ہوں کیا میرے ہاتھوں میں کچھ موجود ہے جی. وہ مال و دولت جس کے لیے لوگ پریشان رہتے ہیں ایک دوسرے کا قتل کرنے پر آمادہ ہو جاتے ہیں کیا اس میں سے کچھ بھی مال دنیا میں لے کر جی. جا رہا ہوں یہ ایک بہت بڑا میسج دے کر کے اس دنیا سے گئے تھے تو یقینا ہم اس پر غور کریں کہ جس دولت کے لیے انسان اپنے وقت کے امام کے اطاعت سے دور ہو جاتا ہے تو وہ تمام تر چیزیں جو رکاوٹ بن رہی ہیں اس حوالے سے ان چیزوں کو اپنے نفس پر حاوی ہونے نہ دیا جائے بہت ہی بہترین اگزامپل شیئر کیا آپ نے اور یہ بات تو واضح ہے نا کہ ہم دنیا میں خالی ہاتھ آئے تھے اور خالی ہاتھ ہی جانے والے ہیں وہ دولت جس کے لیے ہم پوری زندگی لگا دیتے ہیں نہ جانے کام کر دیتے ہیں جس کی شریعت ہمیں اجازت نہیں دیتی وہ ساری یہی کیر یہی رہ جائے گی اور ہمارے نام اعمال ہی ہمارے ساتھ جائیں گے آ, سسٹا آخر میں آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ چار محرم کو ہم دیکھتے ہیں کہ امت کس طرح بے وفا نکلی لیکن اس کے بعد بھی امام کے کردار کی کون سی بے مثال صفت ہمارے سامنے آتی ہے آ, بے شکر ہم دیکھتے ہیں کہ کی... Uh, انسان کی فطرت کی اگر ہم سب سے پہلے بات کریں تو اگر کوئی انسان کسی کے ساتھ اچھائی کرتا ہے اور uh, کسی کے اچھے کے لیے سوچتا ہے اور اس کا جواب یا اس کا جو نتیجہ ہے اسے uh, بدی کے ذریعے دیا جائے برائی کے ذریعے دیا جائے تو کیا ہوتا ہے کہ اس کا حوصلہ پست ہونے لگتا ہے uh, دل ٹوٹنے لگتا ہے وہ انسان اس راہ سے قدم پیچھے جب ہم جس کے لیے حوصلہ ہی نہیں بلکہ لوگ کافی بار کیا کچھ نہیں کہتے کہ میں تو اچھا سوچ رہی تھی بھلے انہیں کھڈے میں گرنا ہے تو گر جائے مجھے کیا میں نے تو کوشش کی گائڈ کرنے کی اب جو ہونا ہے तमाम تر बातें सामने आती हैं تو जब ऐसे हालात ہوں اور حوصلے پست ہونے لگے اچھائی کی راہ پر بڑھتے ہوئے اور ہمیں جو نتائج ہیں وہ برے ہی ملتے ہیں سلا ہمیں جو ہے اچھا نہیں ملتا اور برا ہی ملتا ہے تو ایسے عالم میں مولا حسین علیہ سلاۃ وسلام کی ذات گرامی ہمارے لیے ایک بہت بڑا پیارا سا میسج ہمیں دیتی ہوئی نظر آتی کس طرح سے مولا حسین علیہ سلاۃ وسلام کربلا میں جن کے لیے آئے انہوں نے ساتھ نہیں دیا امام کو تنہا کیا گیا امام کے لیے طرح سے پریشانیاں ہیں کہ اس بیابان میں امام کو اس طرح سے روکا گیا ہے کہ امام کو نہ مکہ جانے کی اجازت دی جا رہی ہے نہ مدینہ جانے کی اجازت دی جا رہی بلکہ لشکر پر لشکر بھیجے بھیج جا, جا رہے جی. ہیں امام کو اس طرح سے اذیتیں جی. دینے کے لیے اور ہر طرح سے لوگوں کو جو ہے امام کے خلاف تیار کیا جا رہا ہے یہ تمام تر باتیں دیکھنے کے باوجود بھی امام حسین علیہ السلات وسلام نے یہ نہ کیا کہ اپنے قدم کو پیچھے ہٹا لیتے بھائی ایک انسان کے لیے ہم کریں اور ہمیں صلا اچھا نہیں ملتا تو ہمارے حوصلے پست ہوتے ہیں مولا حسین ایک انسان کے لیے نہیں بلکہ پوری امت کے فلاح کے لیے آپ اٹھے تھے پوری امت کی بھلائی کا آپ کا ارادہ تھا لیکن آپ کو صلا مل رہا ہے جو بہتر نہیں مل رہا لیکن پھر بھی اس کے باوجود بھی اپنے قدموں کو جمائے ہوئے اس نیکی کی ہدایت کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں یعنی آپ نے اپنے قدموں کو پیچھے نہ کیا انکار ہے یزید کی بیعت سے تو انکار ہے کیونکہ یزید فقط ایک شخصیت کا نام نہیں تھا یزید نام ہے ایک برائی کا یزید نام ہے اسلام میں حلال کو حرام حرام کو حلال کرنے کا یزید نام تھا ہر طرح کی گمراہی بے دینی کا یزید نام تھا انسانیت کے خاتمے کا تو لہٰذا آقا حسین کیسے اس بات کو گوارا کرتے کہ جو شخص دین کو ختم کرنا چاہتا ہے اللہ کے رسول نے جس چیز کو حلال کہا وہ حرام کرنا چاہتا ہے حرام کو حلال کرنا چاہتا جی ہے بے دینی کو عام کرنا چاہتا ہے وہ محرم رشتوں کا بھی خیال نہیں کرتا ہے ذنا کاری شراب خوری ہر ایک چیز کا وہ چاہنے والا ہے اور اس چیز کو زمانے میں عام کرنا چاہتا ہے مولا حسین ایسے شخص کی ان تمام گمراہیوں کو بے دینی کو کس طرح سے زمانے کے سامنے کام کرنے دیتے آپ نے اس بات کو گوارا کیا کہ بھلے مجھ پر مشکلات آ جائیں میں زحمتیں گوارا کر لوں لیکن پھر بھی اس امت کی اصلاح کے لیے مجھے آگے بڑھنا ہے جو ایک بہت بڑا پیغام ہے کہ جب بھی انسان اچھائی کے لیے بڑھے تو اگر حوصلے پس ہونے لگے تو مولا حسین کے اس جذبے کو یاد کر لیں کیونکہ نتیجہ دینے کسی کی دس روپئے کی مدد کی جب ہم پر اب وقت آئے وہ پچاس روپئے کی مدد مدد کر دے لیکن اگر وہ مدد نہیں کرتا ہے تو خدا وندے ایسے عالم میں اپنی کمک پہنچاتا ہے مدد پہنچاتا ہے اور اس انداز سے ہم حیران ہوتے ہیں کہ کسی کی مدد کر کے ہمیں نتیجہ اس سے نہ ملنے کا عوض اللہ کی جانب سے ایسا جی. مل گیا تو پھر ہمارے لیے تو یہ بہتر ہوتا کہ ہم سب پر احسان کرتے لیکن ہمیں کچھ نتائج ان سے نہ ملتے بلکہ خدا جی. کی جانب سے ہی ملتے تو آقا حسین دلوں کو تسلی بخش رہے ہیں کہ حوصلہ دے رہے ہیں کہ اپنی اچھائی پر قائم رہیں اور برائی کی برائی کی طرف کبھی انسان ارادہ بھی نہ کرے جی بالکل ٹھیک تھا آخر میں بس یہی کہنا چاہیں گے کہ جب بھی اچھائی کی ہم نیت کرے تو یہ سوچ کر نہ کرے کہ ہمارا ساتھ کون دے رہا ہے یا ہمارا ساتھ کوئی دے گا بھی یا نہیں کیا کربلا سے بہترین ہمیں کوئی مثال مل سکتی ہے کہ کس طرح امام حسین علیہ السلام تنہا برائی کے خلاف کھڑے ہو گئے تھے زندگی میں کئی بار ایسے موقع آتے کئی بار ایسی سچویشن آتی ہے جب ہم جانتے ہے لیکن ہم تنہا ہے تو اکثر یہ سوچ کے کہ ہمارا ساتھ کوئی نہیں دے گا ہم برائی کی طرف جاتے ہیں ایسا نہ کرے اگر آپ صحیح ہیں تو اپنے حوصلوں کو بلند رکھے اور اگر آپ کسی کے ساتھ اچھائی کر رہے ہیں تو پلٹ کر ان سے اچھائی کی امید نہ رکھیں امید رکھے تو صرف اور صرف اللہ سے رکھے اسی کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت پر بنے رہیے چینل بن کے ساتھ پیغام انسانیت شکریہ